اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ولا تنكف المشركات حتى يؤمنن ولا امات مؤمنه خير من مشركاتهم ولو اعجبتكم ولا تنكف المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجباكم اولئیک یدعون الیلنار النار یدعو الیلیل جنت والمغفرت بیدنه ویبین آیاته لیلنات لعلهم یتدکارون ولا تنکح مشرکات حتی یؤمننا اور تم مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے والا اور البتا یقیناً ایک مؤمن لونڈی کسی بھی مشرق عورت سے بہتر ہے وَلَوْ وہ تمہیں اچھی لگے یعنی مشرقہ والا تم کی فرمین اور نہ مشرق مردوں کے نکاح میں دو یعنی اپنی عورتیں مشرق مردوں کے نکاح میں نہ دو حتیٰ حتیٰ کے وہ ایمان لے آئیں آئے والا اقدم ممین مشرقن اور یقیناً ممن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے مشرق آزاد آدمی سے ولو اعجبكم اگرچہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے اچھا ہی لگے اولئک يدعون الى النار یہ اپ کی طرف بلاتے ہیں والله يدعو الى الجنت وال مغفرات باذنہ ہی اور اللہ تعالی جنت اور مغفرت کی طرف بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے وہ آیا ہی اور اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تذکار تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے مشرقاتی حسم پہلے مسلمانوں کا مشرقوں کے ساتھ نکاح رشتہ ناطہ یہ چلتا تھا اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا کہ مشرقین کے ساتھ اہل ایمان اپنے رشتے ناتے نہ جوڑیں مطلب ان کے ساتھ نکاح کا تعلق قائم نہ کیا جائے نہ مشرق مرد سے نہ مشرق عورت سے اس میں اہل کتاب عورتیں وہ مستثنا ہیں کہ اہل کتاب عورتیں اگرچہ وہ مشرق ہی کیوں نہ ہوں ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے اللہ سبحانہ حن و تعالیٰ نے ان کے ساتھ نکاح کرنا حلال اور جائز قرار دیا بلمسانہ تو من الدین اعت القتاب کہ جن کو کتاب دی گئی ان کی وہ سنا پاک دامن عورتیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں تو اہل کتاب یہودی وہ ازیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے اور عیسائی عیسی علیہ السلاطلام کو یہ بھی شرک ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا سلاۃ وسلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شرک ہے لیکن اس کے باوجود اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا اسلام نے روا اور جائز رکھا ہے لیکن مسلمان عورت کے لیے کسی اہل کتاب مرد سے نکاح کرنا اس کی شریعت نے اجازت نہیں کی اسے منع کیا ہے اور شرک کرنا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے ساتھ یہ ایک کبیرہ گنا ہے نا قابل معافی جرم ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ ان اللہ یا فروشرا کا بھی وفر مع دہ غالی کا نہیں معیش شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا شرق کے علاوہ اللہ جو گنا جسے چاہے معاف کر دے اور شرک کرنے کی وجہ سے انسان کے اعمال حبت ہو جاتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں خطا کہ انبیاء کو بھی اللہ سبحانہ بکھانا ہوا تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر یہ بھی شرک کریں تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے بھی یہی تنقید دی گئی ہے تو اتنا بڑا عظیم جرم ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا تو جو اتنا بڑا مجرم ہو اس کو عزت اور تقریم دینا بالکل بھی جائز نہیں کسی کے ساتھ نکاح کرنا کسی کو رشتہ دینا یا کسی سے رشتہ لینا یہ اس کی عزت اور اس کی تقریم ہے جس سے رشتہ دیا جائے جس سے لیا جائے یہ رشتے کا لین دین کرنا نکاح کے لیے نا تا جوڑنا یہ عزت اور تقریم کے دمرے میں آتا ہے اور مشرقی کی عزت اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا تعالی کے ہاں کچھ بھی نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ کلمہ گو لوگ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کا ارتکاب بھی کرتے ہیں شرکی یا کام بھی کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے گا یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے عقائد میں ان کے اعمال میں کفر یا شرک پایا جاتا ہے ہم ان کو معین طور پر کافر یا مشرک نہیں کہتے ہاں یہ کہیں گے کہ یہ شرک یا کام ہے جو بھی یہ کام کرے وہ مشرک ہے یہ کفریا کام ہے جو بھی یہ کام کرے وہ کافر ہے لیکن کسی خاص بندے کو معین کر کے کافر یا مشرق نہیں کہا جائے گا جب تک اس میں تقسیر کی شرائط پوری نہ ہو جائیں اور موانق ختم نہ ہو جائیں ہمارے ہاں عام طور پہ جو کفر یا شرک لوگوں میں پایا جاتا ہے اس کی اکثر وجہ جہالت ہے وہ شرک کو شرک سمجھتا ہی نہیں بلکہ وہ تو کارے خیر اور کارے ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید لگائے بیٹھا ہے اپنے شرکیہ کام کو سر انجام دیتے ہوئے کفری کام سر انجام دیتے ہوئے یہ جو جہالت ہے یہ تقتیر سے مانے ہے رکاوٹ ہے تقتیر سے جب تک اس بندے کی جہالت رفع نہیں ہوگی دور نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اس معین آدمی کو کافر نہیں کہہ سکتے مثال کے طور پہ نماز ترک کرنا کفر ہے صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین طارق سلاب کو کافر قرار دیتے یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی پکا نمازی تھا بڑے سے بڑا منافق بھی نمازی پکا تھا کیوں اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے نماز چھوڑی تو سب کو پتا چل جائے گا کہ یہ کافر ہے ایسا ماحول اور معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہوا تھا تو اس وجہ سے وہ نماز ادا کرتا تھا زکوۃ وہ ادا کرتے تھے زکوات کا ترک کر دینا نماز کا ترک کر دینا ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کو چھوڑنا کفر ہے بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں لوگوں کی جو علمی سوچ ہے نماز کے حوالے سے ہی مثلاً یا زکوات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں پھر بھی مسلمان ہیں نماز نہ پڑھیں پھر بھی مسلمان ہیں بین بازی کبھی کافر بننا گوارہ نہیں کرتا مسلمان ہے کلمہ اس نے پڑا ہوا ہے لیکن وہ کبھی کفر کام کرنا گوارہ نہیں کرتا آپ اس کو کہیں کہ بت کے آگے خریدا کرو کبھی نہیں کرے گا مر جائے گا کیوں اس لیے کہ وہ بت کے آگے جھکنے کو کفر سمجھتا ہے اس لیے وہ یہ کام نہیں کرتا نماز چھوڑنے کو اس نے کفر سمجھا ہی نہیں اس لیے وہ نمازیں چھوڑتا جا رہا ہے قبر کے آگے جو جھکنے والا ہے سیدا ریز ہونے والا وہ اس کو کفر یا شرک نہیں سمجھتا اگر اس کو پتا چل جائے یقین ہو جائے کہ یہ کام کفر یا شرک ہے تو کلما پڑھنے والا بندہ کبھی قبر کے آگے نہ جھکے معاد بن شید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا وہ واپس آئے تو واپس آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو پوچھا ہے معاذ یہ کیا ہے فرمایا کہ وہ اپنے مرزبان کے آگے اس طرح سے جھکتے تھے سجدہ کرتے تھے تو میں نے سمجھا کہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے آگے اس طرح جھکا جائے سجدہ کیا جائے آپ نے محبت رضی اللہ تعالیٰ نے کو سمجھایا کہ ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کے آگے سیدھا کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کے آگے سیدھا رہے گا لیکن بیوی کو بھی اجازت نہیں خامد کے آگے سیدھا کرنے دے تو لہٰذا کسی کو کسی کے آگے جکنے اور سیدھا کرنے کی اجازت ہماری شریعت اور ہمارے دین میں نہیں اب اتنے جبر روی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کے سیدا رہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ سے انہیں کافر مشرق نہیں کہا لا علمی تھی نا جہالت تھی پتا نہیں تھا اس نے سمجھا تعظیم کا ایک طریقہ ہے چلو ہم اپنے نبی کی بھی اسی طرح تعظیم کر لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا سمجھا دیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جدر رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھانا اور تھا آج کل علماء کا اس جاہل عوام کو سمجھانا اور ہے کیونکہ یہ عوام آپ کے علماء کی بات پر یقین نہیں کرتی ہمارے بڑے علماء بھی تو ہیں وہاں پہ یہ معاملہ نہیں تھا نبی کی زبان سے جو نکلا وہی ہر پہ آ تھا یہاں پر کسی عالم کی بات ہر حرف آخر نہیں ہر فرقے اور ہر طبقے ہر بروہ کے اپنے اپنے علما وہ پہلے جاہل ہوتے ہیں عوام جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنا کفر ہے یہ کام شرک ہے علماء ان کو بتاتے ہیں عوام ان کو سمجھاتے ہیں پھر وہ اپنے مورویوں اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں یہ یہ کہا جاتا ہے وہ پھر دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے تعویل کا وہ ان کو دلائل دیتے ہیں قرآن کی آیات احادیث ان کو سناتے ہیں کہ اس طرح کا سیدا کرنا جائز ہے یوسف علیہ اللہ سلام کے بھائیوں نے بھی تو سیدہ کیا تھا تعلیمی سیدہ آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے سیدا کروایا تھا فرشتوں سے وہ اس طرح کے دلائل دیتے ہیں حالانکہ بات بڑی باتیں ہے کہ ہماری شریعت میں یہ منسوخ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادب نے جبر رضی اللہ تعالیٰ کو منع کر دیا کہ تعلیم بھی نہیں کرتا لیکن وہ اس طرف نہیں آنے دیتے اور اپنی عوام کو اپنے طریقے سے مطمئن کر کے رکھ لیتے وہ پھر بیچارہ جہالت سے نکل کر تاغیر کا شکار ہو جاتا ہے اور جب بندہ تاغیر کا شکار ہو جائے تو بھی اس کو آپ کا پھر معین طور پہ نہیں کہہ سکتے جب تک اس کی تاغیر کا توڑ نہیں کرتے ایسا زبردست طریقے سے تاغیر توڑی جائے کہ اس کے پاس آگے سے کوئی جواب نہ ہو لاجواب ہو جائے اس کے سارے دلائل کے تیر ختم ہو جائیں جب تک یہ کام نہیں ہوتا آپ معین آدمی کو کافر یا مشرق نہیں قرار دے سکتے صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تھا اس نے اپنے بیٹوں کو موت کے وقت نصیحت کی کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں تو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری رات کچھ ہوا میں بہا اڑا دینا کچھ پانی میں بہا دینا یعنی بخیر دینا مجھے کہتا ہے اگر اللہ تعالی نے مجھے جمع کر لیا تو ایسا عذاب اللہ مجھے دے گا کہ جیسا اس نے کبھی کسی کو نہیں دیا میں نے اتنے جرم کیے اتنے پاپ کیے یعنی اللہ پر اس کا ایمان تھا اور یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے لیکن اس سے غلطی کیا ہوئی کہ اس نے یہ سمجھا کہ شاید جب میری راہ کو بکھیر دیا جائے گا پھر شاید اللہ تعالیٰ اسے اکٹھا نہ کر سکے اب اس نے نادانی میں کام غلط کر لیا اللہ سبحانہ فائنا ہوا نے جمع کر لیا اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا تو نے یہ کیوں کیا کہتا ہے من خشیاتی کا یار اور الا تیرے ڈر سے کیا اللہ تعالی نے صرف ڈر ہونے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا اب ظاہراً تو یہ کام کفر والا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک لحاظ سے اس نے انکار کر دیا کہ اس طرح بھرنا تھا جمع نہ کر سکے مجھے دوبارہ زندہ نہ کر سکے اسی طرح سی بخاری وغیرہ کے اندر حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فیصلہ کرنے والا اشتہاد کرنا اکتا ہے کوشش کرتا ہے اگر تو وہ درست فیصلہ کرتا ہے تو اس کو دو اجر ملتے ہیں وہی اجرن اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے تو فتح غلطی کی وجہ سے بندہ غلط فیصلہ کر بیٹھے کفر یا شرک والا کام کر لے تحویل کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے یا جبر و اقراہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے انکرے ہوا پل بھو مسما ان بے ایمان جس آدمی کو کفر یا کام کرنے پہ مجبور کر دیا جائے کفریا کلمہ کہنے پہ مجبور کر دیا جائے دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کفریا کام کر لے شرکیا کام کر لے جان بچا لے جائز ہے افضل اس وقت میں یہی ہے کہ بندہ شرک نہ کرے کفر نہ کرے ڈٹا رہے جان جاتی ہے تو چلی جائے یہ ہے اولا اور افضل کا لیکن شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی آدمی کفریا یا شرکیہ کلمہ کہے کفریا یا شرکیہ کام کرے اللہ کا مطما ان بل ایمان دل ایمان پر مطمئن ہو تو کوئی حرج نہیں اولا کے من سا رہا صدرن جو شرع صدر کے ساتھ کھلے دل سے کفر کا ارتکاب کریں آپ پھر وہ اللہ تعالی کے آزاد سے گرفتار ہوگا تو ہمارے معاشرے میں موجود لوگ جو اکثر و بیشتر کفریا شرکیا کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں یہ اکثر جاہل ہیں اور کچھ متعبر ہیں تعویل کا شکار ہیں اور کئی خطاً غلطی سے ایسا کام کر لیتے تو ان کو معین طور پر کافر نہیں قرار دیا جا سکتا مشرق نہیں قرار دیا جا سکتا تو ان پر یہ کفر کافر اور مشرقوں والے احکام ان پر لاگو نہیں ہوں گے اب اگلا معاملہ رہ گیا اچھا پھر ان کو رشتے دینا ان سے رشتے لینا اس کا کیا اتنا ہے تو اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ شریعت اسلامیہ نے شرط لگائی ہے کہ جب رشتہ تلاش کرنا ہے تو کفو ہو اقفا ہو دونوں برابر ہو برابری ہم پلہ یعنی کہ جس کو کہتے ہیں ہم پلہ رشتہ ہونا چاہیے اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے دین فرض فربا کے دین دین والی کو ترجیح دے تو ایک وہ ایسی عورت جو بدکار ہو لوگ اسے شادی نہیں کرتے اگرچہ وہ توبہ تائد بھی ہو جائے جب تک توبہ تائب نہ ہو اس وقت تک تو اس سے نکاح کرنے سے شریعت نے ویسے ہی منع کیا ہے توبہ طائب ہونے کے بعد پھر اس سے نکاح کیا جائے گا لیکن توبہ کر لینے کے باوجود لوگ اسے سے گریز کرتے ہیں ایسے ہی پاک دامن ہی کیوں نہ ہو لیکن مثال کے طور پر بد زبان ہو اخلاقی خرابی ہے زبان زیادہ چلاتی ہے نہیں پسند کرتے اس کو رشتے کے لیے ہنر ہنرمند نہ ہو گھر سنبھالنے کا کام کاج کرنے کا ڈھنگ نہ آتا ہو تب بھی لوگ اس کو ترجیح نہیں دیتے کئی ایک اسباب ہوتے ہیں جن کی بنا پر رشتہ داری کو رد کر دیا جاتا ہے نکاح کے پیغام کو ٹھکرا دیا جاتا ہے تو دین تو سب سے اولین ترجیح ہے تو دین کے بارے میں بھی اکفا کی تلاش یہ لازم اور ضروری ہے کہ اگر مرد مومن میں ہے بد آب و خوراک سے بچا ہوا وہ اپنے لیے بیوی ایسی تلاش کرے وہ بیوی لے آئے کوئی مشرق اور بدعتی کفر و شرف کا ارتقاب کرنے والی بدعات کا ارتکاب کرنے والی وہ ساری زندگی پریشانی میں ہی بلا رہے ہیں چلو اس کے اوپر کافرہ یا مشرے کا حکم نہیں لگتا لیکن پھر بھی ایک گناہ کا ارتقاب تو ہے اس میں اسے پرہیز کیا جائے بچا جائے ایسے ہی پاک دامن مؤمنہ مبشدہ عورت کے لیے رشتہ گرد کا तलाश کرنا ہو وہ اس کے ہم پلّا ہو کسی بجسی آدمی کے پلے ڈال دیں گے تو وہ اس کو بھی لے ڈوبے گا یعنی ان کو کافر یا مشرق قرار دیے بغیر ہی آپ اپنے معاشرے میں اپنے جو ذاتی معیار ہیں رشتہ ناطا قائم کرنے کے ان کو دیکھیں اور ان میں سات دینداری کو شامل کریں مسئلہ اپنے آپ حل ہو جائے گا ہمارے ہاں اس بارے میں بڑا اخراط و تفریح پایا جاتا ہے ایک تو ایسا گروہ ہے جو ان لوگوں کو ویسے سرے سے کافر مشرق بنا کے اور چھٹی کر دیتا ہے کہ جائید ہی کوئی نہیں کوئی اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں یہ کون سے ہنومان کے پجاری ہیں برابر ہی ہیں نہیں برابر نہیں ہے پھر بھی عمل میں کوتا ہیں کم ہیں ایک مسی پرہزگار آدمی ہو وہ بے پردہ عورت سے نکاح نہیں کرتا وہ شریف پردہ نہیں کرتی ہاں وہ وعدہ کرے عہد معاہدہ کرے کہ نکاح کے بعد وہ یہ کام کرنا چھوڑ دے گی. تو پھر ٹھیک ہے اس کا حصہ تبور کر لے گا ہی یہاں پر بھی یہی معاملہ اختیار کیا جائے کہ ایسی عورت جن کے عقائد اس طرح کے ہیں اگر ان کی طرف سے نکاح کا پیغام آتا ہے تو ان کو کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے یہ سمجھاتا ہے تمہارے اندر عقائد کی اعمال کی یہ یہ کمیاں پوتاہی ہیں ان کو دور کر لو تو ٹھیک ہے بلا تن قلم مشرقہ کی اور مشرقہ سے نکاح نہ کرو حقہ کے وہ ایمان لے آئے بلاخ مشرقہ جم اور البتہ یقیناً مؤمنہ لونڈی وہ مشرقہ آزاد عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تم کو اچھی ہی کیوں نہ لگے یعنی مؤمنہ لونڈی سے نکاح کرنا مشرقہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی نسبت بہتر ہے والم شرقین حقی اور مشرقوں کو نکاح نہ دو اپنی عورتوں کا حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عورت اپنے نکاح میں خود مختار نہیں کیونکہ کتاب اہل ایمان مردوں کو کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں نہ دو حتہ وہ ایمان لے آئے والا اقد ممن الخیر مشرقی اور مؤمن مرد مشرک مؤمن غلام مشرک آزاد سے بہتر ہے اگر سے وہ مشرق آزاد تمہیں بھلا ہی کیوں نہ لگے اولا یو اندار یہ آپ آن کی طرح بلاتے ہیں جنت کی بل نو فرتنی ہی اور اللہ تعالیٰ اپنے ادن سے اپنے حکم سے جنت اور نوفرت کی طرف بلاتا ہے مشرقہ عورت کے ساتھ نکاح ہوگا تو اولاد وہ ماں کے زیر سایہ زیر پرورش ہوتی ہے باپ کو تو کم ہی موقع ملتا ہے حضانت پرورش تربیت یہ ماں کا کام ہے تو ماں مشرقہ ہوگی تو اس اولاد کو بھی مشرق بنا دے گی اس لیے مشرقہ عورت یہ آگ کی طرح بلاتی ہے ایسے ہی مشرق مرد سے اگر کسی موحد عورت کا نکاح ہو جائے تو وہ مرد اس عورت کو بھی مشرقہ بنا دے اولا ادنار یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں بلّت کی اور اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور یہ بے دین اور لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ اللہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے